اللہ مولا سید مرسلی <تصفح> کیسے ہیں بھائی آپ سب لوگ آ, امید کرتا ہوں سبھی لوگ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور خرم ہوں گے آپ سب لوگوں نے وہ ایک واردات سنی جو کل لاہور شریف میں ہوئی سید داتا گنج حجوری الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر کچھ دہشت گردوں نے اسلام کے دشمنوں نے معصوم بھولے بھالے مسلمانوں کی جان لی اب اس موقع پر ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبولتہ فرمائے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور یہ جو دہشت گرد تھا بے شک یہ مسلمان نہیں تھا بے شک یہ مسلمان نہیں تھا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں عذاب دے آمین <coughs> اس موقع پر کچھ تیاریاں ہم س... یہ مسئلہ اب سرگرمی پکڑے گا ارے آپ لوگ قبروں پر کیوں جاتے ہیں جانے کی کیا ضرورت ہے اس موقع پر کچھ حدیثیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے جن بھائیوں کو شوق ہے وہ ان تمام احادیثوں کو اکٹھی کر لیں جن میں قبروں پر جانے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ مسئلہ اب سرگرمی پکڑے گا ارے آپ لوگ قبروں پر کیوں جاتے ہیں جانے کی کیا ضرورت ہے تو کوئی ایک بھائی ان تمام احادیثوں کو اکٹھی کر لے جن میں قبروں پر جانے کی فضیلت بتائی گئی ہے اور وہ بزرگان دین کے قول نقل کرے جیسے تاریخ الاسلام ایک کتاب ہے جس کو ابن تیمیہ کے شاگرد امام ظہبی نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سمرقند میں ایک دفعہ سوکھا پڑ گیا تو لوگوں نے امام بخاری کے قبر سے وسیلہ لے کر اللہ رب العزت سے بارش کے لیے دعا کی تیمیہ کے شاگرد نے لکھا ہے یہ بات تاریخ الاسلام میں تو اس طریقے کی تمام حدیث جہاں بزرگان دین کے قبروں پر جانا ثابت ہے حدیثوں سے روایتوں سے صالحین کے عمل سے اس کو اکٹھا کر لیں. دوسرا وسیلے کے اوپر بھی اکٹھا کریں انشاءاللہ اللہ اور ایک بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے ایک کتاب لکھی البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب ہے تیس جلدوں میں تاریخ کے اوپر ہے اس میں جن لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے آن لائن دیکھ لیں سات سو اٹھائیس ہجری کا جب واقعہ آپ لکھیں گے چونکہ سات سو اٹھائیس ہجری میں ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو ابن کثیر لکھتے ہیں جب ابن تیمیہ کا انتقال ہو گیا ایک بڑی کثیر تعداد میں عورت اور مرد دونوں ان کی لاش کے قریب آئے اور وہاں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی اور ان کے مردہ بدن کو لاش کو بوسا دیا اور جس پانی سے ان کو گسل دیا گیا تھا اس کو تبرک کے طور پر لے گئے اور ان کی ٹوپی کو ڈیڑھ سو درہم میں خریدا کیوں بزرگ ان کے بزرگ کی ٹوپی تھی نا اور ان کے رومال کو پچاس درہم میں خریدا کیونکہ ان کے بزرگ کا رومال تھا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کون یہ ابن تیمیہ کے لاش کے ساتھ ہو رہا ہے اور لکھنے والا کون ان وہابیوں کا امام ابن قصیر جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان وہابیوں سے لیکن یہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو پوچھو کیا ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور وہ لوگ مرے ہوئے لاش کو بوسا دے رہے ہیں شرک نہیں ہے تمہارے نزدیک اور قبروں پر آ کر جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں بدعت نہیں ہے تمہارے نزدیک بھائیوں جان جائیں جان جائیں یہ اسلام کے دشمن ہے یہ اسلام کے دشمن ہے اور ہم اس دہشت بردی کا جواب ایسے دیں گے کہ اپنے گھر میں رسول اللہ کی محبت اولیا اللہ کی محبت کو قائم کر دیں صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں جو حدیث ایک ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے خلاف نفرت کی بغض رکھا اللہ رب العزت یا اس کے خلاف کچھ کیا اللہ رب العزت اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اور یہ ولی کون ہیں اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ان اولیا اللہ خوفن علیہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ولی کی جمع اولیا اللہ ان اولیا اللہ خوفن علیہ ہم ولا ہم یہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی غم تاری ہوتا ہے نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ ان کو نہ غم دیتا ہے نہ ان کو کسی چیز کا خوف دیتا ہے کیوں کیونکہ اپنے آپ کسی چیز میں کسی شے میں کوئی قدرت پیدا نہیں ہوتی تو اگر اللہ کے ولیوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ غم کو بھلا دیں جن کو کسی چیز کا غم نہ ہو جن کو کسی چیز کا خوف نہ ہو تو ان کو یہ طاقت یہ قوت اللہ رب العزت نے ہی عطا کی ہے یعنی اللہ کے نزدیک وہ مقرب اور محبوب ہیں تو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کو قریب رکھتا ہے یاد رکھیں یہ ساری کی ساری کوشش اسلام کو ڈھانے کی اسلام کو کھوکھلا کرنے کی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ہندوستان میں ایک ایک جگہ ہے گوا نام ہے وہاں پر ایک عیسائی پادری کی لاش رکھی ہوئی ہے کوئی تین سو سال پرانی لاش ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی الگ الگ طرح کے پیسٹ کیمیکل پر لگا کے رکھے ہیں اس کو شیشے کے م... سے چاروں طرف سے ڈھک کر رکھا ہے تاکہ کوئی ہوا نہ جا سکے اور وہ بڑی فکر کے ساتھ اس لاش کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تین سو سال سے اس لاش کو محفوظ رکھا ہے اس پہ ہم کیمیکل لگاتے ہیں اور یہ محفوظ ہے اور ہم مسلمانوں کو یہ بات کیوں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد حرم الارض اجزاد الانبیاء اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلط نے ارشاد فرمایا الانبیاء و فی انفی قبور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں یہ بات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بہت سے اولیاء بھی زندہ ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے کہ بہت سے اولیا بھی زندہ ہیں آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کتاب الجنائز اٹھائیں دیکھیں حدیث امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد جب صحابہ خلف راشدین کا وقت چلا گیا تو ایک دفعہ حضور علیہ اللہ کے روزے کے بغل میں جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو ان کی قبریں ہیں ایک دفعہ وہ جو, وہ جو کمرہ ہے جس کے اندر یہ تینوں روزے ہیں وہ گر گیا اس کی چھت گر گئی تو اب جو ہے تمام ملبہ دیوار کے مٹی بڑے بڑے مٹی کے ٹکڑے وہ سب جو ہے تینوں روزوں پہ جب گر گئے تو کوئی ایک بدن دکھنے لگا کوئی ایک بدن دکھنے لگا کسی ایک پاؤں کا انگوٹھا دکھنے لگا لوگ پریشان ہوئے کہ کی کیسے پتا لگے اتنے اتنی, وہ جو مٹی گر گئی ہے جس کیسے پتا لگا یہ کس کا روزہ ہے حضور کا ہے کہ ابو بکر کا ہے کہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو ایک تابعی اس وقت زندہ تھے انہوں نے کہا انگوٹھا دیکھ کر پاؤں کا انگوٹھا دیکھ کر فرمایا یہ انگوٹھا بے شک عمر کا ہے کس کا ہے عمر کا ہے تو پتا لگا یہ عمر چونکہ غیر نبی ہیں ان کے جسم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اور آپ سب لوگ ایک واقعہ نوٹ کر لیں بڑا مشہور واقعہ ہے 1932 کا 1932 کا کیا ہوا اس سال اس سال عراق کے بادشاہ کو خواب دکھایا گیا دو با... صحابی کی قبر میں جو ہے دجلہ اور فرات ندیوں کا پانی جا رہا ہے بڑا مشہور واقعہ پاکستان کے جنگ نیوز پیپر میں کئی دفعہ چھپ چکا ہے اور پھر جو ہے عید الاضحی کے بعد ان دو صحابیوں کی قبروں کو جب کھودا گیا تیرہ سو سال پہلے جن کا انتقال ہو چکا تھا ان صحابیوں کے قبروں کو جب کھودا گیا ان کے جسم اسی طرح تھے یہ بات اہل حدیثوں کو بھی معلوم ہے یہ بات شیعوں کو بھی معلوم ہے یہ بات وہابیوں کو بھی معلوم ہے یہ بات نصرانیوں کو بھی معلوم ہے یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم ہے لیکن اس کی بات جو کرتا ہے تو ہمیشہ سنی کرتا ہے کیوں کیونکہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو جو چاہے وہ مکہ متا دیتا ہے وحابیوں کے نزدیک تو مر کر سب لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں معذ اللہ وہابیوں کے نزدیک تو مرنے کے بعد انسان قبر میں کچھ نہیں کر سکتا سنن ترمیزی کی ایک حدیث سے غور کریں چیپٹر کا نام ہے با فضائل قرآن سب چیپٹر کا نام ہے ب با, با فضائل سور ملک سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے اس میں ایک حدیث امام ترمیزی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی رات کے وقت کہیں سفر کر رہے تھے اور انہوں نے جا کر اپنا ٹینٹ کھیما ایک قبر کے اوپر لگا دیا رات کا وقت تھا ان کو قبر سے سورے ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی صحیح سنن ترمیزی کی حدیث ہے کہاں قبر سے سوریہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے ان وہابیوں نے جب دارالسلام میں اسی حدیث کا انگریزی ترجمہ کیا تو اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ یہ صحابی جنہوں نے کھیما لگایا تھا وہ سوریہ ملک پڑھنے لگے حدیث میں ہے کہ قبر میں جو صحابی مدفن تھے ان سے آواز آ رہی تھی اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ جو بیٹھے تھے صحابی جو حیات میں تھے وہ وہابیوں کے نزدیک نبی ہو چاہے غیر نبی ہو معاذ اللہ اصط فر اللہ ان کے نزدیک سب لوگ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے جبکہ امام غزالی ملدین میں کیا لکھتے ہیں پانس سو پانچ ہزری میں جن کا وصال ہوا کہ سیدنا موسا قاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اہل بیت ہیں ان سے ان کی قبروں پر جا کر دعا مانگنا دعا قبولیت کی جگہ ہے امام ذہبی کیا لکھتے ہیں سمرکند میں جب پریشانی ہوئی سوکھا پڑا تو ہم امام بخاری کے قبر سے وسیلہ لیا اور آپ دیکھیں گے یہ وہابیوں کا عقیدہ اسلام کو کھوکھلا کرنا ہے انہوں نے آپ کو کبھی یہ بات بتائی اور آپ ایک اور چیز سن لے جس پہ بہت ہی جلد ایک آرٹیکل آنے والا ہے میں آپ کو آج ہی بتا دوں ایک بڑی مشہور درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات کیا نام ہے دلائل الخیرات اس کو کس نے اکٹھا کیا مرتب کیا امام جزولی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں میں تھے سید تھے حسنی سید ان کا وصال 870 ہجری میں ہوا ہے انہوں نے اس کتاب اس درو شریف کی کتاب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور آپ کو معلوم ہے کیسے کیا آپ کو معلوم ہے اس کا پورا واقعہ ایک اور یہ مالکی فقا کے بہت بڑے فقیر تھے ایک دفعہ وہ جا رہے تھے وز کا وقت ہوا سفر کا سفر میں تھے اور کنویں میں پانی بہت ہی نیچے تھا وہ وضو کے لیے پانی نکال نہیں پا رہے تھے ایک چھوٹی بچی ادھر سے گزر رہی تھی وہ آئی اور اس نے کہا, اس نے اپنے زبان سے تھوک لیا اور اس تھوک کو اس نے کنویں میں ڈالا اور کنویں کا پانی اوپر آ گیا اس لڑکی کے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا امام جزولی بڑے پریشان اور ہے اچمبا ہوئے حیرت میں پہنچے اور اس بچی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس لڑکی نے کہا ارے آپ تو اتنے بڑے امام ہیں آپ کے بارے میں میں نے بہت شہرت سنی ہے آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے میں یہ یہ درود پڑتی تھی اس لڑکی نے درود پڑھ کے بتایا اس درود کی فضیلت سے یہ پانی میں نے جب تھوکا تو پانی اوپر آ گیا یہ کہانی نہیں ہے اگر کوئی کہے اس کا حوالہ تو حوالہ بھی لکھ لے امام یوسف نبہانی نے اس کو جامع کرامات الاولیا میں صفحہ تین اور تین سو سینتیس لکھا ہے جامع کرامات الاولیاء میں امام یوسف نبہانی نے اس واقعے کو 326 326 اور 327 سو پہ لکھا ہے اور اس واقعے کو علامہ ساوی المالکی علی رحمان نے بھی اس کو نقل کیا ہے امام دردیر ہوئے ہیں ان کی ایک کتاب کی شرح میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اب اس کے آگے کا واقعہ آپ سنیں اس کے واقعے کا واقعہ سنے اور اس کو ریکارڈ کر لیں کہ جب انہی امام جزولی علیہ رحمٰ کا انتقال ہوا انتقال کب ہوا آٹھ سو ستر میں ان کے انتقال کے ستہتر سال کے بعد ایک روایت کے بعد ستہتر ایک روایت کے بعد مطابق ستہتر زیادہ صحیح ہے ستر سال سیونٹی سیون ایئرس کے بعد ان کی قبر کو کھول کر ان کی قبر کو کھول کر ان کے لاش کو نکال کر دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا کتنے سال کے بعد ستہتر اگر کوئی وہابی ہے تو اس کی قبر تو وہ تو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے لیکن چونکہ یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے بہت بڑے عالم تھے اللہ والے تھے اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اولیاء اللہ سے محبت کرتے تھے سیونٹی ایئرس کے بعد ستر سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو ان کی لاش بالکل اسی طرح تھی جیسے ابھی کفن ڈالا گیا ہے میں نے ابھی اس کی تحقیق کی ہے دو تین روز پہلے یہ پورا واقعہ انشاءاللہ ان شاء ترجمے اسکین کے ساتھ اور الحمد میں نے اس واقعے کا مخطوطہ بھی حاصل کر لیا معلوم ہے آپ کو تاکہ اگر یہ وہابی کتابوں میں تحریف کرے تو میں نے اصل مینو حاصل کر لی اس واقعے کی تاکہ اس کو بھی اپلوڈ کیا جا سکے تو یاد رکھیں اللہ کے جو بڑی ہوتے ہیں اللہ نے ان کو قدرت دی ہے ان کے پاس ذاتی کوئی قدرت نہیں ہوتی اللہ نے ان کو قدرت دی ہے لیکن یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی چال ہے آپ دیکھیں اگر اب بات کروں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی آپ دیکھیں 1870 سو ستر کی شاہ بخاری جو بہت بڑے پیشن گوئی کرتے تھے ان کی وا... ان کے حالات کو پڑھیں آپ نیامت اللہ بخاری کے واقعات کو پڑھیں جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے بہت سی پیشن گوئیاں کی انہوں نے بہت سی پیشن گوئیاں کی جو صحیح ثابت ہوئی یہ یہودی اور نصرانی جو ہے اچمبے میں ہو گئے کہ ارے اس امت محمدیہ میں ایک ایسا شخص ہے جس جو اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ جو کہتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے اللہ نے اس کا علم دے دیا ہے اس کو تو انہوں نے سوچا ارے اس سے تو مسلمانوں کو ایمان کی روشنی میں جو ہے بڑ... ایمان کی روشنی اور مضبوط ہوگی اور برائٹ ہوگی اس لیے انہوں نے کہا چلو اس کو جڑ سے ہی کاٹیں اور ان کے نبی کے علم غیب کا انکار کریں یہاں نیامت اللہ بخاری کی پیشن ایک امت محمدیہ کے آٹھ سو ستر سال میں جو شخص آیا نو سو ہجری آٹھ سو ہجری میں وہ شخص پیشن گوئی کر رہا ہے اور وہ صحیح ہو رہی ہیں یہ انگریز بڑے یہودی اور نصرانی پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کیا ہے تو چلو ان کے جڑ کو ہی کاٹے اور ان کے نبی کے علم غیب کا انکار کریں وہی انہوں نے ابن عبد نجری اور قاسم نانتوی کے ذریعے اور رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کے ذریعے علم غیب کا انکار کروایا یہ بالکل نیو فائنڈنگ انشاءاللہ کتابی شکل میں آئے گی اور آگے آئے جب انہوں نے دیکھا انگریزوں نے ہندوستان پاکستان میں آئے تاریخ پڑھی ہے میرے پاس ڈاکیومینٹ ہے گورمنٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومینٹ جب انگریزوں نے ریل لائن بچھانے کے لیے سرنگ بچھانے کے لیے سڑکیں بچھانے کے لیے جب انہوں نے ڈائنمائٹ لگائے تو کئی دفعہ جب قبر فٹ جایا کرتی تھی تو اس کے اندر ان کو بزرگوں کی لاش ملتی تھی یہ انگریز بڑے اچمبے ہو جاتے ارے یہ کیا مسلمان اتنے سو سال پہلے مرا تھا اس کی قبر ابھی تک ویسے ہی ہے تو انہوں نے کہا ارے ارے اس سے تو اسلام کو اور مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی چلو پھر جس طرح علم غیب کا انکار کروایا اسی طرح اب ایک اور شغوفہ چھوڑو کی کہہ دو کہ مرنے کے بعد سب لوگ مٹی میں مل جاتا ہے موت کی زندگی کچھ نہیں ہوتی قبر میں کچھ حیات نہیں ہوتی اس طرح پھر وہابیوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے یہ کام کروایا تو بھائیوں یہ وہابی پٹھو پٹھو اور یہ انگریزوں اور یہودیوں کے ہاتھ کے پٹھوں ہیں جس طرح انگریز چاہتے ہیں اس طرح بانٹتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء نئی تحقیق بالکل کتابی شکل میں آئے گی اور پروف کے ساتھ آئے گی جن لوگوں کو میرا طرز معلوم ہے لکھنے کا وہ معلوم ہے کہ میں ہر بات حوالوں کے ساتھ دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تو اب جو ہے ضرورت ہے کہ آپ اور ہم مل کر اپنے علم کو بڑھائیں جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی ماشاء سنی مسلم بھائی آپ نے بڑی تفصیل سے بہت مفصل طریقے سے جو چیزوں کو ہے ان کی وضاحت کی یقیناً قبروں کے اوپر جانا مزارات کے اوپر جانا ولیوں سے کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا وہ تو الحمد تمام سنی اور جو عام سنی بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور دل سے جو ہے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آج پسند ہے اور اسی لیے چونکہ ہم سنیوں میں آجزی ہے جو یقیناً اللہ کی ایک پسندیدہ چیز ہے تو ہم آجزی کے پیش نظر جو ہے ان کو وسیلہ بناتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرواتے ہیں اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کا جو مقام ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو کل جس سانحے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور وہ یقیناً اس وقت بہت اچھی جگہ پر ہیں اور وہ نبی کے غلاموں میں ان کا صحیح شمار ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام سنیوں کو جو ہے ان کے نقشے قدم پر رکھے اور حق کے لیے جو ہے اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہوئے کوئی سنی جو ہے وہ پیچھے نہیں مرے گا قبر پر سنی جائیں یا نہ جائیں وہ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی وہابیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو تو مسلمان سمجھتے نہیں اپنے علاوہ سب کو واجب القتل جانتے ہیں اس میں کسی بھی سنی کو کسی بھی مسلمان کو رتی بھر جو ہے وہ شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں اور یہی عقیدہ آگے منتقل کریں کہ جو ہم میں سے نہیں وہ واجب القتل ہے اور پھر ہم ایسے لوگوں کو یہ سمجھیں کہ شاید دیوبندی وہابی ہمارے گلی محلے میں رہتے ہوئے ہمیں ہم جو ہے وہ نظر بد سے نہیں دیکھیں گے ہمیں اپنا بھائی سمجھیں گے ہمیں اپنا دو سمجھیں گے تو یہ آزاد خیالی ہے یہ فریب ہے اور زمینی حقائق کو ہم سنیوں کو اب سمجھنے کا وقت آ چکا ہے انہوں نے ہم پاکستان کے اندر سنیوں کے دل کو ہاتھ ڈالا ہے بھائیو دل کو دل جو ہے جسم کا سب سے جو ہے حساس ایک جو ہے وہ ازا ہوتا ہے اور اب ہمیں کسی قسم کی دو رائے میں رہنا ہے تو وہ یقیناً اور یقیناً مثل شتر مرغ ہوگا جو سامنے موت کو دیکھ کر اپنی گردن جو ہے وہ ریت میں دبا لیتا ہے اور اے نبی کے عشقوں کیا اپنے ملک کو جلتا دیکھ کر مزارات کو تباہ ہوتا دیکھ کر پاکستان کی سالمیت پہ آنچ آتی دیکھ کر اسلام کی آ, سالمیت پہ آنچ آتی دیکھ کر ہم یقیناً اور یقیناً اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے آئندہ کے لیے یہ لوگ جو ہیں خبردار ہو جائیں کہ اگر ہم نے سنیوں کے اوپر کوئی ایسی ناپاک حرکت کی تو اس کی قیمت جو ہے ہمیں بہت بہت گراہ صورت میں دینی پڑے گی خدا کے لیے بیانات کی حد سے باہر نکلیں مزامت کی حد سے باہر نکلیں اور جب تک ہم لوگ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تب تک ان لوگوں کے حوصلے مزید بڑھیں گے خدا کی قسم یہ بزدل ہیں یہ ریت کی دیواریں ہیں آج آپ کچھ نہ کریں ہم تو بات کرتے ہیں سیدھی آج آپ کچھ نہ کریں خدا کی قسم داتا گنج بخش کے علاقے میں جو ہے جتنے ارد گرد میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے چھ سات دیوبندی مساجد کو جلائیں اور ان کے لوگوں کو پکڑ کے وہاں اگر بیس شہید ہوئے ہیں تو چالیس کو وہاں پر جہنم جو ہے رسید کروائیں اور خدا کی قسم پاکستان سے دہشت گردی اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر ہم یہ اس آزاد خیالی میں رہیں کہ یہ باتوں سے مان جائیں گے قرآن کی آیت سے مان جائیں گے حدیث کے حوالے سے مان جائیں گے تو بھائی جس جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے خراب مخلوق یہ لوگ ہیں تو پھر ہم ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ سمجھ جائیں گے جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر آ آ آ کافر قرار دے دیا کہ یہ تیر کمان سے نکل کے واپس اسلام میں نہیں آئیں گے تو پھر آج ہم کس اچمبے میں ہیں کس باتوں میں ہیں کہ یار شاید یہ دیوبندی جو ہیں یہ ایسے ہیں نہیں بھائی ان کا ظلم ابھی شروع ہوا ہے اور اس کو اگر روک تھام نہ کی گئی تو خدا نخواستہ مستقبل قریب میں شدید ترین نقصانات سنیت کو اور پاکستان جو ولیوں کی دھرتی ہے وہاں پر ان کے ناپاک لوگوں کے ولیوں کے نبیوں کے اللہ کے دشمن کے پنجے جو ہیں اللہ نہ کرے خاکم بدہم کہ ان کے پنجے مزید جو ہیں وہاں پر مضبوط ہو جائیں ان کو جڑ سے اکھارنے کا طریقہ مزامت نہیں ہے ان کی مرمت ہے اور نہ یہ مرمت فوج کرے گی نہ پولیس کرے گی یہ جو کریں گے وہی وہ کریں گے جن کے اوپر یہ آفت آئی ہوئی ہے آفت ہمارے اوپر ہے اور ہمیں اس چیز کو چیلنج کو ایکسپٹ کرنا ہوگا علماء کو زمینی حقائق کے مطابق پالیسی بنانی ہوگی ورنہ اس کا بہت شدید نقصان ہوگا میں بات کو مختصر کرتا ہوں آپ سب لوگ ساتھی اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کے لیے اب ہمیں وہ ایک, ایک ڈریمز میں نہیں رہنا ریئلٹی میں رہنا ہے حقائق کو جاننا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جس جس کا تعلق جس بھی عالم صاحب سے ہے یا جس بھی مفتی صاحب سے ہے ان کو اپنے جذبات کے بارے میں بتائیں ہمیں یہ ایک سب سنیوں کو مل کر ایک واضحہ پالیسی بنانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا تو مزید نقصان ہوں گے میں سنی مسلم بائی کے لیے مائک فری کرتا ہوں تھینک یو آپ نے میری بات کو سنا اگر کسی کو اختلاف ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وقت بتائے گا اور ہمیشہ سے میں یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں ایک بار لاتوں کا استعمال کر لو تو خدا کی قسم یہ باغ جائیں گے یہ پاکستان چھوڑ دیں گے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنی بریلویوں کو یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بزدل ہیں یہ ہم جو مرضی کریں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی اب وقت آ گیا ہے ایکشن اسپیکس لاڈر دین وڈز ایک بار ایک بار خدا کی قسم ان کی مسجدوں کو جلا دو ان کو پکڑ کے زندہ جلا دو ایک بار پھر دیکھتا ہوں کتنے بڑے ہیں یہ ہم نے ان کو مارا ہوا بھائی ہم نے مارا ہوا ہے خدا کی قسم اس وقت مارا ہے جب یہ بڑے پاورفل تھے بگا دیا تھا ملک چھوڑ کے باغ گئے تھے اسلح ان کے پاس تھا پولیس ان کے پاس تھی ہر ایک چیز ان کے پاس تھی گنڈے تھے کسی نے چار چار قتل کیے ہوئے تھے ہم نے اس وقت ان کو مارا تھا یہ پاکستان چھوڑ کے باغ گئے تھے اور پاکستان تو پھر ہے ہمارا ہم اکثریت میں ہیں آج کیا ہو گیا ہے اللہ کا نام لیں ان کو پکڑ کے ماریں یہی یہ ہو سکتا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آ رہی, آ رہی جی, جی. گرین ریڈ بھائی میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی, بھی ہے آپ سوچیں کہ یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کا حقیقی نام وہابی ہے یہ لوگ نہ ان سے اللہ کی محبت ہے نہ ان میں رسول کی محبت ہے نہ اسلام کی محبت ہے یہ صرف انگریزوں کے اور یہودی اور نصرانیوں کے پٹھو ہیں اس کو آپ اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کہ یہ پٹھو ہیں ان کے ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے عراق میں صدام حسین کو نکالا گیا کیوں نہیں? سعودی عربیہ میں امریکہ بولتا ہے کہ یہاں پر پچھلے پچاس سال سے ایک بار بھی الیکشن نہیں ہوا یہاں پر بادشاہی چل رہی ہے ہر جگہ عورتوں کے اوپر ظلم اور, سدن اور ستم اور وومینس رائٹ کی بات ہوتی ہے کیوں امریکہ کے بڑے بڑے یونیورسٹیز کی برانچ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کھل رہی ہے کیوں سٹار بکس جو یہودیوں کی سب سے بڑی کافی کی چین ہے آپ کو معلوم ہے گوگل کیجیے آپ میں سے کوئی یہاں جاہل نہیں ہے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں سامنے گوگل کھولی اور ٹائپ کیجیے سٹار بکس اونر اسٹار بکس ایک یہودی ہے اس کی کافی کی دکان مکہ مونورہ میں انہوں نے کھولنے کی اجازت دی اور کیا کہتے ہیں ارے اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی ہم اس کو جو ہے مسلمانوں پہ لگائیں گے آپ نے ایک یہودی کو کیوں دیا مکہ مک... مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آپ نے یہودی کو دکان ہی کیوں کھولنے دیا تو یہ جو ہے حقیقت میں اس کو آپ جان لے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ اسلام کے دشمن ہے اب چونکہ پاکستان ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے اگر ہم سنی بھی دہشت گردی کریں گے تو مسلمان آپس میں کٹیں گے مریں گے بڑی پریشانی ہوگی اور یہی یہودیوں اور نصرانیوں کا مقصد ہے کہ آپ دہشت گردی اس طرح پھیلائیں کہ جو سنی مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی صرف محبت کی بات کریں گے اللہ کی محبت رسول کی محبت ولیوں کی محبت اس محبت میں جو ہمیشہ تباہ رہتے ہیں ان کو اتنا جھنجھوڑ دیجئے کہ وہ بھی جو ہے دہشت گردی پر آ جائیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتا میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں دونوں اپنی جگہ سے ہی ہوتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل ہوں کہ اب مسلمانوں کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے لیکن میرا جو اپنا طریقہ ہاتھ اٹھانے کا کہ پبلک جو ہے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے کہ آپ ان دہشت گردوں کو ماریں جس طرح لال مسجد میں دہشت گردوں کو پکڑا تھا وہ کون سی ہمارے رضوان بھائی بتاتے ہیں کون سی ایک انٹی تھی وہ برکے میں نکل رہی تھی کوئی انٹی تھی جو مرد تھے جو مولوی صاحب تھے لیکن برکہ نکال لگا کر بھاگ رہے تھے مجھے معلوم نہیں وہ رضوان بھائی بتاتے تھے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنائیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف قائم کرے اخباروں میں لکھے عوام الناس کو ان کے خلاف کریں جی انٹی رشیدہ انٹی عجیزہ عوام الناز جنرل پبلک کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے اصلی وہادیت ان کے مسجدوں کے باہر جا کر پورا اتنی بھیڑ اتنی کثیر تعداد میں لے کے جائیں ان کی مذمت کریں اور ان سب سے زیادہ ہر نماز کے بعد دعا مانگے اللہ ہمارے مشائخ ہمارے مدارس ہمارے خانقاہوں اور تمام مسلمانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے آمین تو آپ جو طریقہ ہیں بالکل صحیح ہے آج وقت آ گیا ہے کہ سنی بھی روڈ پہ آئیں لیکن سنی جو ہے وہ کریں کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنائیں اخباروں میں لکھیں عوام الناس کو بتائیں ان کے جو بڑے بڑے جو وہ ہیں دہشت گرد ہیں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں جو سلفی کہتے ہیں ان کے گھروں کے چاروں طرف جو ہے بند کر دیں حکا پانی ان کا بند کر دیں ان کے گھروں میں سامان مشق پہنچنے دیں اس طرح کا کام کریں کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں ہم جو ہے اللہ ہم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے اوپر انگلی اٹھے ٹھیک ہے بھائی تو ویسے آپ نے جو بات کہی کہ ہم کو بھی اب روڈ پہ آنا ہے گورنمنٹ پہ پریشر بنایا سب سے اہم جو گرین ریڈ بھائی جو مجھے آپ سے ایک ہیلپ چاہیے آپ پچھلے دو تین چونکہ آپ ماشاءاللہ اللہ اردو میں لکھتے بھی ہیں اردو اخباروں کا آپ کا بڑا اچھا مطالعہ بھی ہے اور بھائی جو اس میں گرین ریڈ بھائی کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ سٹارٹ کریں کہ پچھلے چار سال میں ان وہابیوں نے جتنے ولیوں کی بزرگوں کی قبروں کو کھودا ہے ان کی مزاروں کو نقصان پہنچا کر لاش کو نکال کر ٹانگا ہے ایسے بہت سے واقع ہیں جو آپ کو پاکستان کے بلوچستان سندھ وغیرہ میں ملنے, ملتے ہیں ان سب کو اکٹھا کیجیے ان سب کو آپ وہ نیوز پیپر کٹنگ اور وہ آن لائن رہتا ہے نا جنگ نیوز پیپر آن لائن رہتا ہے پچھلے آرکیوز میں جائیں گے تو ان سب کو اکٹھا کر کے آپ ایک فائل بنائیے کہ یہاں پر ہی ہو آپ کو اس میں محنت لگے گی ایک مہینہ دو مہینہ لیکن آپ کام تقسیم کر لے گی ٹو کو میں دیکھوں گا ٹو کو میں دیکھوں گا وہ فائل جب ایک بار تیار ہو گئی تو ان اس کا انگلیش ترجمہ میں کر دوں گا اور پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ شروع جو یہ بتائیے جو مر گئے جو اپنی قبروں میں ہیں ان کو یہ ان سے کیوں بدلہ لیتے ہیں ان کو یہ کیوں نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پتہ لگا یہ خوارج ہیں جو خوارج تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے تو یہ خوارج ہیں اسلام سے بالکل خارج ہو چکے ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ انگریزوں کے ہاتھ میں بک چکے ہیں ان کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں اکیس بائیس تیئیس سال کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے جہاد کی بات اکٹھا کر کے اسلام کے ال... بینر دکھا کر ان سے غلط کام کروا رہے ہیں آپ آ انشاءاللہ اللہ مائک پر السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم Uh, حضرت بات یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس جو ہے وہ دہشت گردی میں نہیں آتا اور یہ uh, مطلب ساری دنیا کے قانون اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ جو اپنا دفاع کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی uh, عمل کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے uh, کیونکہ ہاں دہشت گردی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بلا وجہ جیسے یہ دیوبندی وہابی بھی اٹھ کے مسل کی اعتبار پہ یا کسی اختلاف کے اوپر اٹھ کر تو کوئی خودکش حملہ کر دیں وہاں بم بلاسٹ کر دیں یا فائرنگ کر دیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے اب کیونکہ بہت صدیوں سے جو ہے الحمدللہ سنی جو ہیں ان کو زبان کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے سمجھاتے آ رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے دلائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے ایک سول وار کروانا چاہتے ہیں اور جب تک سیول وار نہیں ہوگی یہ ریالٹی ہے بھائی جب تک وہاں سیول وار نہیں ہوگی تب تک اس فتنے کو آپ ختم نہیں کر سکتے یہ دیوار ہے اوکے okay? کیونکہ ان لوگوں نے تیس پینتیس سال سے جو ہے وہ اس کام کی تیاری کی ہوئی ہے تیس پینتیس سال سے کسی سنی کو اس چیز میں اختلاف ہے کوئی اتراض ہے کہ تیس پینتیس سال کم از کم تیس پینتیس سال سے جو ہے یہ اپنے ملیٹینٹ گروپ بنا رہے ہیں پلیز کسی کو احتراج ہے وہ بہن بھائی وہ مجھ اپنا ریز ہاتھ ریز کرے یا یہاں لکھ دے تو یہ ریئلٹی ہے بھائی اس تیس سال کی تیاری کا نتیجہ جو ہے یہ آج ہم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بم دھماکے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں امام بڑی کے مزار کے اوپر دھماکے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں سانحا نشتر پارک کی صورت میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں اور کبھی جو ہے پورے میڈیا میں سنیت کے خلاف اور جو مہم انہوں کی ناپاک چلائی گئی ہے اس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کون سی حکومت سے آپ اتراض کرو گے وہ حکومت جس کے اندر یا وہ حکومتیں جو گزشتہ تیس پینتیس سال سے جو ہے دیوبندی اور وہابی سلفی عقائد رکھنے والے جو ہیں کلیدی کلیدی وہ, وہ کیا کہتے ہیں اس کو عہدوں کے اوپر فائف ہیں پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہابی بھی دیوبندی تبلیغی جماعت والوں نے اپنے لوگوں کو شامل کر دیا ہوا ہے اور یہ لوگ ہرگز اور ہرگز پاکستان یا ایک سٹیٹ کی پروٹیکشن یا اس کے مفاد کو نہیں دیکھتے یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت غیر اسلامی کا مفاد کس میں ہے تبلیغی جماعت کا مفاد کس میں ہے ان کے مسلک کا جو ہے وہ کس میں ہے تو یہ لوگ یقیناً ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بائے ہک بائے کروک یا کسی بھی طرح سے ہم نے اپنے عقائد کو پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے پاکستان کو ایک وہابی سٹیٹ بنانا ہے یہ ناپاک سازش سن انیس سو سے لے کر دو ہزار دس تک تسلسل ہے اس, اس ناپاک سازش کا اور یہ بالکل کوئی گورنمنٹ کوئی پرسنلٹی ایسی اٹھ کے نہیں آ سکتی کہ وہ ان کو چیلنج کر سکے یہ ایک مافیہ کی صورت میں اداروں کے اندر چھا چکے ہوئے ہیں ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے ان کے سورسز بہت زیادہ ہیں ہاں ایک ہی طریقہ ہے ان کو شکست دینے کا اور وہ ہے قوت ایمانی اگر ہم اس خام خیالی میں رہیں کہ فوج ان کو ختم کر دے گی نہیں اگر پولیس کے اوپر سے یہ رکھے نہیں حکومتوں کا مفاد وہ نہیں ہے جو ایک عام سنی کا مفاد ہے حکومتوں کے جذبات وہ نہیں ہیں جو آپ کے اور میرے ہو سکتے ہیں تو بالکل آگ لگی ہے میرے گھر کو لگی ہے اور اس کا آگ بجانا بھی میرا ہی کام ہے میں کسی غیرہ کو نہیں کہوں گا ادارے جیسے میں نے پہلے کہا یہ حقائق ہیں کہ ان لوگوں نے تیس پینتیس سال سے جو ہے پاکستان کے اندر ایک مافیا کریٹ کر دیا ہوا ہے اور یہ مافیا بہت اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم اور حکومتیں ان کی محتاج ہیں جو ابھی آپ پنجاب حکومت جو ہے پچھلے دنوں یہ منظر عام کے اوپر آیا ساری دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں نے پنجاب کے اندر اتنی شدید دہشت گردی کی ہے کبھی وہ سری لنکا کرکٹ کے اوپر بم کیے ہیں اور مون مارکیٹ کے اوپر بم پھینکے ہیں ہر ایک جگہ انہوں نے ٹیررزم کیا ہے اور اسی حکومت کے ہوتے ہوئے اور یہی حکومت یہی حکومت جو ہے اس کو فائنانشلی سپورٹ کرتی ہے یہ غلط بات تو نہیں ہے یہ فیکٹر ہیں اور اب ہم ان سے توقع رکھیں کہ یہ جناب دیوبندی وہابیوں کا مقابلہ کریں گے نہیں وہ بھائی ہم نے ہی کرنا ہے اور یہ بالکل ہم سب کو اس چیز کے اوپر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا دفاع صبر نہیں کرنا صبر کا تو وقت گزر گیا بھائی میں نے تو ایس ایچ او بھائی بتایا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل کو ہاتھ ڈال دیا ہے کسی سنی کو یہ اس کے بارے میں یہ, یہ, یہ ہے کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ الا کا مزار جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والے سنیت کے لیے قلب کی حیثیت رکھتا ہے اور قلب تو بہت حساس ہوتا ہے یہ حملہ ہمارے دل کے اوپر ہے جو اس کا اگر ہم نے مکمل بھرپور طریقے سے دفاع نہ کیا وہ سنی مسلم بھائی میں نے ان لوگوں کے نیٹورک کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے اپنی لائف ایکسپیرینس کے بعد بتاتا ہوں یہ وہاں پر تھے میں مختلف مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی رہا ہوا ہوں وہاں پر بھی یہ تھا کہ اسپیشلی میں سیریا کی بات بتاتا ہوں وہاں دو رائے تھی حکومت کے اندر وہ دو رائے یہ تھی کہ جی بابا میں ایک منٹ آتا ہوں ٹو منٹ جی ہاں میں کرتا ہوں تو گورنمنٹ جو تھی وہ دو رائے تھی سیریا کی گورنمنٹ جو تھی وہ دو رائے تھی کہ ان اخوان المسلمین کے ٹیررسٹوں کے ساتھ جو اس میں بہت زیادہ ٹیررزم کر رہے تھے اور بہت زیادہ ارگنائز تھے یہ ان دیوبندیوں وغیرہ سے زیادہ تھے یہ جو پاکستان کے اندر ایک میرے ایک میرے ایک میرے میرے ان سے زیادہ ارگنائز تھے ان سے زیادہ ٹرینڈ تھے ان کے جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے جو ہے وہ کمانڈوز ان کو ٹریننگ دیتے تھے اخوان المسلمین والوں کو اور انہوں نے بے انت ایون اتنے اسٹرانگ تھے انہوں نے پورے سیریا کے ایک سٹی پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یار ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں انہوں نے ہر کوشش کی ناکام ہو گئے پھر حافظ الاسد نے کہا نو ان کی ساتھ میں کرتا ہوں اور یقین مانے جو جو, جو جی جی لے جاؤں ابھی آپ جو دہشت گرد سیلفی دس دس سال پہلے جیلوں میں تھے اس نے ان کو بھی نکال کر عوام کو بتایا اور اس نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک آدمی اگر بچ گیا یہ دس سال بعد یا پانچ سال بعد بھی جیل سے نکلے گا تو کم از کم سو دو سو عام سیرین کو یہ مارے گا تو میں اس لیے ان کا صدقہ دیتا ہوں اپنے لوگوں پر اور یہ جناب پھر یہ انہوں نے روٹس سے اس کو جو ہے نا وہ گراب کیا تھا پکڑا تھا اور روٹ سے کھیر کے تو آج وہاں پر تیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تیس سال کوئی سیلفی وہاں جانے کا نام نہیں لیتا پیشاب نکل جاتا ہے ان کا بھائی ہم نے دیکھا ہوا ہے یار ان کا پیشاب نکل جاتا ہے اسرائیلی ان کو کہتے ہیں نا وہاں ٹیررزم کرو کہتے ہیں نہیں وہاں نہیں بیچنا کہیں مرضی اور بیچ دو عراق میں بیچ دو پاکستان میں بیچ دو افغانستان میں بیچ دو وہاں جناب یہ حالت ہے یہ ریالٹیز ہیں اور کیونکہ ہماری فوج اور ہمارے اداروں کو اس چیز کا ابھی, ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ یہ سلفی دہشت گرد و دیوبندی دہشت گرد کتنی ایکسٹریم کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹیرریزم کر سکتے ہیں ابھی تک ان کو اس قائد نہیں ہے اور یہ اسی لیے ان کے پاس کوئی نظریاتی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو کاؤنٹر کر سکے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایک ایسا ادارہ بڑھائیں جو ایسے لوگوں کے اوپر مشتمل ہو جو نظریاتی طور کے اوپر وہ یہ جانے کہ ہم اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور اس ادارے کو پورے اختیارات ہوں آپ یہ بات کرتے ہیں ریڈ ہینڈ لوگ پکڑے گئے دہشت گردی کرتے ہوئے مناوا کیس کے اندر وہ جناب وہ پچھلے دنوں میں نے رہا کر دیا آپ کتنے ٹیررسٹ ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں بھائی جن کو سزا ملی ہو اتنے اتنے شدید انہوں نے دہشت گردیاں کی ہیں کسی کو بھی سزا نہیں ملی کسی کو بھی پھانسی نہیں ملی با عزت رہا ہو رہے ہیں بھائی تو اس سے یہ یقیناً عدلیہ میں اور اداروں میں ان کے اپنے لوگ ہیں اور ہم ان سے توقع کریں کہ یہ وہ ان کو سزا تو دے نہیں سکتے اور آپریشن جو ہے وہ تو ناگزیر صورت میں کرنا پڑا ان کو کہ وہاں پر انہوں نے اسٹیٹ کی جو تھی وہ رٹ کو چیلنج کر دیا تھا اور اس لیے وہ ان کو کرنا پڑا اور یہاں کیونکہ یہ شہری صورتحال ہے پنجاب کے اندر یا, یا, یا, یا, یا, یا کراچی کے اندر یا ان علاقوں کے اندر یہاں پر بھائی آپ کا ایک ایک ملیٹینٹ گروپ بننے گا جب تک وہ ملیٹینٹ گروپ جو ہے جو اس علاقے کا جو اس کو اے, اس کی معلومات رکھتا ہوگا وہ جانتا ہوگا یہاں کون رہتا ہے یہاں کس کی مسجد ہے یہاں پر کتنے وہ آتے ہیں اور یہ ملیٹینٹ گروپ جو ہے ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور یہ ملیٹینٹ اور ایسے لوگ پاکستان میں بہت ہیں جو نظریاتی طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام اور پاکستان کے, اے, کے لیے تھریٹ ہیں ان کی المینیشن کرنا ان کو ختم کرنا یہ ایک جہاد ہے جو اس چیز کے اوپر بالکل اگری ہیں تو بھائی ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا ہے ہم کو یہ بالکل تفل تسلی ہوگی کہ کوئی ہمارے میں سنی یہ سمجھ لے کہ جی شاید فوج اٹھ کے کر دے گی وہ کر دے گی نہیں بھائی فوج کے کتنے جنرلز جو ہیں یہ ان کے ہم عقیدہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو خود کش حملہ کر رہے ہیں یہ ان میں وہ جنت میں چلے گئے ہیں وہ پھر وہاں کیا کر سکتے ہیں آج ہم, ہم, ہم سننی ہیں نا ہم, ہم, ہمیں پتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے ہماری سوچ بالکل صحیح ہے کہ جو داتا گنج بخش شہید رحمت اللہ وہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کے مزار کے اوپر وہ الحمدللہ شہید ہیں جنتی ہی ہیں اور اس لیے ہمارے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے تو بھائی جو لوگ ان خود کش حملہ آوروں کو شہید سمجھ رہے ہیں اور جنت میں بیٹھا دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آئیں ان کو ختم کریں ارے کوئی اپنے پاؤں پر کوئی کلاڑی مارتا یار یہ آ, سنی مسلم بھائی پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے بے انتہا خطرناک ہے اس چیز کا آپ نے اور ہم لوگوں نے ابھی تک جھلکیاں دیکھی ہیں جو آئندہ اور یہ ناگزیر ہے یہ ناگزیر ہے کہ وہاں سیول وار ہوگی یہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے کسی ادارے کا کام نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے یہ کرنا ہے تو صرف اور صرف سنیوں نے کرنا ہے ہمارا بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ ملٹنٹ وہ گروپس ہیں ان کے لوگوں کو اسلحے کی ٹریننگ ہے وہ بم بنانا جانتے ہیں وہ لوگوں کو ماس مرڈر کرنا جانتے ہیں اور ہم اپنا سیلف ڈیفینس کے لیے وہ گولی نہ چلانا سیکھ سکیں تو یہ ہماری پھر بیوقوفی ہے تو یہ بالکل حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے اسلام پر حملہ ہے یہ ہمارے سرزمین پر حملہ ہے اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا یہ آج پھر ان کے اوپر اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو بچانے میدان عمل میں آئیں اور خدا کے لیے جتنی جلدی کرو گے اتنا ہی فائدہ ہے اتنا ہی جو ہے اور جتنی آپ ڈلے کریں گے یہ ڈی جو ہے لوگ نہ وہ بد دل نہ ہو جائیں اسی لیے خدا کے لیے آئیں اور یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ اس کے اندر جو ہے خیر ہی خیر ہے نبی کے دشمن ہمارے ملک کے دشمن اور انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہیں کاش کے میرے اختیار میں ہو میں تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں میرا اختیار ہو اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دو ماہ کے اندر اس ملک سے وہابیت کو اگر میں ختم نہ کر سکوں مجھے جو مرضی کو کہہ دے کیونکہ ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے I know the ways I know how to hit them I know how to crush them I know how to eliminate them اوکے okay? اور یہ ظلم نہیں ہے یہ ٹیررزم نہیں ہے یار انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ آپ ان کو جو مرضی کر لیں یہ آپ کو ماریں گے یہ مسلمانوں کے لیے شر ختم کرنے کے لیے اب بھائی مجھے اختیار دو میں آ جاتا ہوں میں وہاں آ کے کیا کروں میں یہ بات کیونکہ دیکھیے میں یہ دو تین سالوں سے یہی باتیں کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ساتھی یہ بتا دے کہ کیا میری جو باتیں کہی ہیں وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں یا, یا نہیں جو کچھ میں نے کہا کہ یہ تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ کس پل میں پڑے ہوئے ہو آپ کے گھروں تک جا رہے ہیں یہ جناب وہ وقت اللہ نہ کرے کہ وہ آئے کہ ہم لوگوں کو یہ گھروں سے نکال کے تو وہ کریں اور اگر بتائیں میرے بھائی یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری پرانی باتیں سنی ہوئی ہیں کیا ایک بات غلط ہوئی ہے میری کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں ان کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں اور یہ کس قدر گندے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو بالکل انسان, انسانیت کے زمرے میں جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے اینی ویز یہ حقائق ہیں حقائق ہمیں ماننے پڑیں گے اگر ہم نہیں مانیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اب ہم لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا یہ اگر اس کے اوپر کوئی عملی کام نہ ہوا تو نیکسٹ ٹائم یہ اور زیادہ جو ہے خطرناک طریقے سے مسلمانوں کو مارنے کی ناپاک کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے ماشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو ہم نو اعمال میں رکھے امان میں اور تمام مسلمانوں کے جان مال اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی شیاتی اور مخالفین کے شر سے بچائے ان کے گندے ناپاک منصوبوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت عطا فرمائے اور ہم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بھی طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکے اور اللہ ہم کو تمام طریقے کے گناہوں سے بچائے امین آ, اچھا کوئی بھائی اگر گلف میں ہے آ, سعودی عربیہ یا عراق آ, آ, یا ایجپٹ یا دمام یا ابو دھابی کوئی بھی ہو تو مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے جو مجھے فروخت نہیں کرنی ہے جو مجھے خریدنی نہیں ہے اگر خریدنی ہے تو میں آن لائن آرڈر کر سکتا ہوں مجھے اس طرح کے ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے شہروں میں یا اگر کوئی لائبریری کتب خانہ ہے یا کچھ کتابوں کی دکان ہے جہاں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں کتاب آپ کو جانی ہے دیکھنی ہے اپنے موبائل فون سے فلاں صفے کا ایک پکچر لینا ہے صرف ایک یا دو میں ایک الحمد بڑا کام کر رہا ہوں اس سلسلے میں یہ چاہیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا فلاں کتاب ہے فلاں کتب خانے میں ملے گی اب آپ کو جانا ہے فلاں صفحہ کھول کر اس کی فوٹو لینی ہے تو اگر ایسے کوئی بھائی ہے تو کہ کام تھوڑا پیچیدہ ہے جو تھوڑی بہت عربی بھی پڑھ سکتے ہوں اردو بھی پڑھیں گے تو ان کام ہو جائے گا تو پلیز میرے ہیلپ کے لیے جائیں فراز بھائی ہیں جی جزاک اللہ جی فراز بھائی آپ کون سے شہر میں ہوتے ہیں فراز بھائی نے تو میری پہلے بھی کافی بار الحمدللہ مدد کی ہے ایک بار مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی انہوں نے زپ کر کے مجھے جو ہے میں ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا تو وہ کتاب انیس سو صفوں میں تھی تو ہزار صفے میں نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے وہ کتاب پوری ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تھی ایک ایک صفحہ ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا اس میں تو مجھے یاد ہے فراز صاحب نے ڈاؤن لوڈ کر کے زپ کر کے اپلوڈ کی تھی پھر میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا جی ان اللہ جی فراز بھائی جزاک اللہ میں ابھی آپ سے رابطہ کروں گا آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا ہر آدمی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے میری الحمدللہ دو کتابیں آ چکی ہیں دونوں کے دو دو ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں تھرڈ ایڈیشن آ رہا ہے دونوں کا اور اس کا اردو ترجمہ گرین ریڈ بھائی کر رہے ہیں دونوں انگلش میں کتاب تھی وہ اب میں الحمدللہ تیسری کتاب میری آ رہی ہے اور اس میں بہاویوں کا علمی رد کیا ہے انشاءاللہ اور یہ کتاب ایک ساتھ عربی انگلش اور اردو تینوں زبان میں آ رہی ہے تو اس کتاب کے لیے مجھے کچھ حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میں نے پڑھا تو ہوتا ہے لیکن دیانتداری اس کو کہتے ہیں تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی ایک بار دیکھ لیں ان عبارتوں کو تو چونکہ اب ایک عبارت ایک صفحے کے لیے پوری کتاب تو خرید ہی نہیں جا سکتی ہے تو مجھے اس طرح کے کام میں جیسے مجھے معلوم ہے فلاں ایڈیشن کے فلاں صفحے پہ یہ چیز ہے آپ نے صرف موبائل فون لے کے جانا ہے اس کو کلک کر لینا ہے پھر انشاءاللہ میں آپ سے انشاءاللہ فراز بھائی ابھی رابطہ کروں گا تو جی بوتھ آف مائی بکس آر انگلش مائی بوتھ دا بکس وچ ہیو آلریڈیش آر انگلش پاکستان میں تو میں نے بھیجی تھی بھائی تیس کاپی میں نے بھیجی تھی پتا نہیں وہ کہاں کہاں پہنچی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے تیس کاپی بھیج دی تھی دونوں کتابوں کی اب وہ کوئی اسلام آباد میں کچھ لوگ آئے تھے یعنی ہاں. تو کیا ہوا پتا نہیں خیر ابھی اردو ترجمہ ہو جائے گا تو یہ ان پاکستان میں سب چھپ جائے گی دا فرسٹ نیم حیات المبیا حیات المبیا اینڈ دا سیکنڈ از فورس کا ہے اس میں جو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق ہے ہمارے نزدیک بھابھیوں کے نزدیک نہیں ہے اس کا رد ہے پاؤں میں جو پاؤں نماز میں جو ہے اپنے پاؤں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں اس کا رد ہے اور تشہد میں جو اپنی انگلیوں کو ہلاتے رہتے ہیں اس کا رد ہے اور اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا ہے یہ چار اور الحمدللہ بہت ہٹ گئی ہے کتاب اب یقین کیجیے پندرہ دن میں ہزار کاپی چلی گئی تھی تو انشاءاللہ اسی کا اردو ترجمہ ابھی گرین ریڈ بھائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اردو میں بھی آ جائے گی خیر میں فراز صاحب سے پرائیویٹ میں بات کرتا ہوں اور بھی اگر کوئی بھائی ہو جو اس طریقے کی میری مدد کر چک سکیں چونکہ دیکھیے وہ کتابیں آن لائن بھی ہیں ایک اور چیز بتا دوں جو ان کتابوں کی مجھے تلاش ہے وہ کتابیں آن لائن ہیں لیکن آن لائن وہ ٹائپ کی ہوئی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہابیوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے تو میں ٹائپنگ کا حوالہ نہیں دے سکتا ہوں مجھے اوریجنل کتاب کا اسکین دینا پڑے گا سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے جیسے مجھے ایک تفصیل کا کا حوالہ چاہیے وہ پوری مکمل تفسیر آن لائن ہے اور وہ جو عبارت مجھے چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہے لیکن جب میں اپنی کتاب میں سکین دوں گا تب تو مجھے اوریجنل وہابیوں کی چھاپی ہوئی ان کے کتب خانے ان کے پبلشنگ ہاؤس کی چھپی ہوئی کتاب کا سکین دینا پڑے گا نا انٹرنیٹ کا تو حوالہ دے نہیں سکتا ہوں میں اس لیے جو ہے اس کی درکار ہوتی ہے میں انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں ابھی جو ہے کچھ میرا ٹاک پال... بھی جو ہے کبھی کبھی ہینگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے معذر چاہتا ہوں میں ہینگ ہو گیا تو میرا پی سی تو پھر پیل تک اپنے آپ بند ہو گیا دیکھیں بھائی اپنے ہم نے بہت کوشش کی سنت والجماعت جماعت سنیوں نے ہمیشہ علمی بات بتائی ان وہابیوں کو ان کی کتابوں سے حوالہ دیا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب سرات مستقیم میں لکھتا ہے کہ کوئی ولی اونچے درجے پر تب تک نہیں پہنچ سکتا نہیں کوئی مسلمان تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کو سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ القریم سے ولایت کی مہر نہ مل جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اسماعیل دہلوی جس کو وہابی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں ہم دکھاتے ہیں دیکھو بھائی اس نے لکھی ہے بات تم کیوں نہیں مانتے کہ ولی ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں لیکن آج میری بات ہو رہی تھی آ, میرے بڑے بھائی صاحب سے پروفیسر ہیں وہ کافی غور و فکر کرتے ہیں مسلمانوں کے حالات پہ بتا رہے تھے بھائی کہ ہم نے تو دلیلیں دے دے کر حدیث سے روایتوں سے قرآن شریف سے ان کو کتنی دلیلیں دی اگر کسی بھائی کے پاس قرآن شریف کا سافٹ کاپی ہے تو پوسٹ کر دیں سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی سکس پیش کر دیں سوربہ جو قرآن شریف کی نووی سوریہ ہے اس کی آپ مجھے آیت نمبر سکسٹی سکس پیش کر دیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات نائن سکسٹی سکس انگلش میں اردو میں کسی میں پیش کر دیں پہلٹاک میں خیر اردو نہیں دکھتی ہے انگلش میں پیسٹ کر دیں میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے قرآن شریف سے ان کو دلیلیں دی Hmm. تو آپ دیکھیں آپ سب لوگ اپنے گھر میں جائیں قرآن شریف مصحف کو لیں اور دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ ہے اور تم میں سے کچھ لوگ ایمان لا کر کفر کر بیٹھے آپ دیکھ لیں اس کے ترجمے میں یہی ہے اوکے okay. اب آپ کو جاننا چاہیے ہم نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لا کر کفر کر بیٹھے اب یہ چھوڑ دیں ان کو پتہ کرنے کو دیں لیکن میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں ان کو کتنی دلیلیں دیں ہم آپ دیکھ لیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی آپ پڑھیں اس کا شان نزول پڑھ لیں سورے توبہ کی آیت نمبر 66 کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلاۃ السلام کے ہاتھ مبارک دست مبارک پر اسلام قبول کیا پھر جب وہ حضور علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ سے ہٹ جاتے یہ لوگ تو ہستے مسکرائے اور ہنسی کے طور پہ کہا ارے یہ ایسا نبی ہے جو غیب کی بات جاننے کا دعویٰ کرتا ہے یہ کہہ کر وہ مسکرائے یعنی توہین مذاق کی یا آپ دیکھ لیں تفصیر تفسیر تبری ہے آپ دیکھ لیں حوالہ تفصیر تبری امام تبری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ تم تو کافر ہو گئے ایمان لا کر کفر کر بیٹھے یس میک نو ایکسکیوز یو ہیو ڈسبلیوڈ آف بلیف تم کوئی بہانا مت بناؤ اب تو ہے تم ایمان لاکر کفر کر بیٹھے یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا یہی لوگ تھے تو ان کو یہ بتانا چاہیے عقیدے کی یہ بات ہے فقہ کی بات نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے سینے پر کی ناف پر کی ہاتھ بغل میں رکھنا ہے جیسے مالک فکا میں جو سب سے قوی قول ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کفر ہے آپ دیکھ لیں قرآن شریف کی آپ کو آیت دی گئی آپ جائیں کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں کن کے بارے میں اتری تھی تفسیر تبری آن لائن ہے خیر ہم لوگوں نے ان کو علمی دلیل دی لیکن مانیں گے نہیں بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں یا کنا ابدو ایا کنستا پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تج سے ہی مدد چاہتے ہیں یہی ہے نا ترجمہ بھائی یا کنا و یا کنا سائم ہے نا او اللہ دا ڈو وی ورشپ اینڈ فرام دا وی سیک ہیلپ ہے جی اب مجھے کوئی ایک چھوٹی سی بات بتا دے بالکل چھوٹی سی میرا مسئلہ ہے کہ بھائی صحیح بخاری کتاب اللباس دا بک آف ڈریس میں ایک حدیث ہے غور سے سنیں ام سلما رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کی میرے پاس حضور علیہ سلاۃ السلام کا ایک بال مبارک تھا موئے مبارک جس کو میں بڑی سنبھال کر رکھا کرتی تھی جب کسی کو جب کسی صحابی کو بخار ہوتا یا بری نظر لگتی وہ میرے پاس آتے رسول اللہ کے اس بال مبارک کو ایک پانی کے برتن میں گھماتے اور پھر اس پانی کو پیتے اور ان کو شفا مل جاتا ٹھیک ہے اس میں ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے ایک دوسری حدیث بھی آپ سن لیں صحیح مسلم میں ہے صحابی فرماتے ہیں دونوں میں صحیح ہے دے رہا ہوں بھائی کہ مدینہ منورہ میں حضور کے جانے کے بعد اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کرنے کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور علیہ السلط والسلام کا جبا مبارک ان کا کپڑا مبارک ان کا لباس مبارک وہ اس کو لیتا ایک بڑے برتن میں اس لباس مبارک کو ڈالتا اور پھر اس پانی کو پیتا اور اس کی بیماری دور ہو جاتی اب دیکھ لیں بھائی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں صحیح مسلم چیپٹر کا نام بھی بتا دیا میں نے بخاری میں کتاب اللباس دا بک آف ڈریس اب یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اب مجھے کوئی بتائے یہ مجھے حدیث بھی سمجھا دے اور یا و یا کنستین کا مطلب بھی سمجھا دے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ایک جگہ تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں دوسری جگہ جب ان صحابہ کرام جن کا ایمان کا درجہ ہم سے اوپر تھا جو اللہ کے قریب جو ہے اللہ جن سے راضی ہوا جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی جو علم میں تقوا میں اعمال میں فقہ میں حدیث میں عربی میں سب معاملوں میں ہم سے بہتر ہیں انہوں نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا کہ نہیں سمجھا یا کن و یا کنستین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے سمجھا تو جب انہوں نے سمجھا تو جب ان کو بخار ہوتا یا بری نظر پڑتی تو یہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک سے کیوں توصل کرتے کیوں نہیں رات رات بھر ہزار ہزار رکعت نماز پڑھ کے کہتے اے اللہ رب العزت ہماری بخار کو دور کر دے نماز میں کیا پڑھتے ہیں یا کن آبدو یا, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو سے ہی مدد چاہتے ہیں لیکن نماز کے باہر آ کر یہ رسول اللہ کے بال مبارک سے وسیلہ لے رہے تھے تو اب وہابیوں سے پوچھے کہ بھائی آپ مجھ کو یہ قرآن کی آیت بھی سمجھائیے اور یہ حدیث بھی سمجھائیے اور ایسی سمجھائیے کہ حدیث تو صحیح ہے حدیث کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے نا بخاری اور مسلم کی ہے یہ حدیث بھی ثابت ہوئے کہ صحیح ہے اور قرآن کی آیت بھی دیکھیے کیسے ان کو پانی آ جائے گا ان کے ماتھے پر میں آپ کو بہت سمپل سی چیز بتا رہا ہوں یہ اتنی معمولی چیز ہے یہ آپ ایک آیت اور یہ حدیث دے کر ان سے پوچھئے یہ ادھر ادھر جائیں گے ٹاپک کو ختم کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ سے پوچھیں آپ مجھے ایسی تعویل بتائیے ایسی تفسیر بتائیے کہ یہ قرآن کی یہ آیت بھی اپنی جگہ قائم رہے اور جو یہ حدیث کا مطلب بھی سمجھائیے آپ دیکھ لیجیے تو یہ ایک طریقہ ہے علم کی جو ہے کوئی علمی لیاقت نہیں ہے آپ ہم کو جو ہے اپنے علم کو بڑھانا ہے اور یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے کام کرے گا اللہ اس سے ہی کام لے گا میں اگر اس روم میں آؤں اور اللہ اور اس کے رسول کے واسطے میں کام کروں یا لوگوں کو اکٹھا کروں تو انشاءاللہ اللہ اللہ مجھ سے کام لے گا جس دن میں آؤں اور مائک پر یہ کہوں کی بھائی آپ لوگ سنی مسلم کے ساتھ جڑ جائیے سنی مسلم کو آگے بڑھائیے اس روز میرے دل میں نفس کی مداخلت ہو گئی میں نے اللہ اور رسول کی محبت کو چھوڑ کر اپنی ذات کو آگے بڑھایا اس روز سے میرا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا لوگوں میں تھو, تھو ہونے لگے گی لوگ مذمت کریں گے تو اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے صرف واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حسان بھائی آپ کے تو دیدار نہیں ہے بھائی یہ بتائیں آپ کی مٹھائی شریف کی دکان کیسی ہے حلوہ شریف کیسا ہے اور آپ کی چھوٹی بچی توبہ توبا کیسی ہے آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اور آج کل آپ رات کو آتے ہیں کہ نہیں آئے مائک پر آپ کی آواز سننے میں تو عرصہ ہوا میں اتنے تھوڑا بزی تھا بھائی چار مہینے باہر تھا میں ابھی آیا ہوں پھر آج کل کچھ اسپیچ وغیرہ کا بھی مسئلہ رہتا ہے ایک دو جگہ اسپیچ بیان ہو جاتے ہیں کتاب میں بھی بزی رہتا ہوں اس لیے آج کل وقت کم دیتا ہوں کیونکہ جب تک آدمی میں عمر ہے نوجوان ہے انسان کام کر لیتا ہے لیکن ایک بار جب عمر ہو جاتی ہے تو یہ بول بول نہیں پاتا انسان لیکن کتاب آدمی کی ہمیشہ رہتی ہے آپ نے کتاب لکھ دیا ہو سکتا ہے آپ مرنے کے سو سال ڈیڑھ سو سال بعد بھی اس کتاب کو پڑھ کر کسی سننی کو کوئی فائدہ ہو جائے اس لیے آج کل میں تھوڑی کتابیں بھی لکھنے لگا ہوں ابھی یہ کتاب ہم لوگ لکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سائنس سو ڈیڑھ سو پیج کی کتاب بالکل تحقیق میں ہی لکھ رہا ہوں جو ہم لوگ غیر مسلموں میں فری بھیجیں گے ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ اس کو دیکھیں اور اسلام کو سراہیں قرآن شریف اور حدیث کو سمجھے تو اگر وہ مسلمان نہیں بنیں گے کم سے, کسل... کم سے کم جو اسلام کے لیے ان کے دل میں بغض اور نفرت ہے اس میں کمی انشاءاللہ ضرور ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پہلے دیکھ سنتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر محسوس کرتا ہے اور آخر ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے پہلے دیکھتا ہے پھر سنتا ہے تو تعجب کریں گے وہ کہ آج سائنس جو دو سا, چودہ سو سا سال کے بعد جو سائنس چیز بتا رہی ہے اسلام نے اس کو چودہ سو سا سال پہلے بتا دیا تو اس سے کم سے کم ان کے دل میں بھگس ختم ختم ہو جائے گا ہم سنی مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی اور یہ وہابی قاتل جو ہے بھولے والے مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں اللہ ان کے شر سے ہم کو بچائے اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم